عزيز صدق النبي الامين الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي سیدی نام آل سیدنا و مولانا محمد و بارق وامی نے گرامی کا کوئی شخص جب دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک کلمے کا اقرار کرے کلمہ لا الہ الا اللہ اہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کے دو حصے اور دو جزے ہیں پہلے حصے میں اللہ کی وحدانیت اللہ کی الوحیت اور اللہ کی معبودیت کا اقرار ہے اور اس کلمے کے دوسری جز میں امام الانبیاء سرور کائنات خاتم النبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے اس کلمے کی جو پہلی جز ہے یعنی لا الہ الا اللہ یہ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے کلمے کی جو پہلی جز ہے یہ تمام آسمانی کتابوں کا دعویٰ ہے کلمے کی جو پہلی جز ہے یہ باعث تخلیق کائنات ہے اور کلمے کی جو پہلی جز ہے یہ قیامت کے دن انسان کے لیے باعث نجات ہے اس پہلی جز میں اللہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ میری الوحیت کا اقرار کرو کلمے کی پہلی جز میں اللہ کا صرف یہ مطالبہ نہیں کہ میری معبودیت کا اقرار کرو میری وحدانیت کا اقرار کرو بلکہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ میری الوحیت اور معبودیت اور وحدانیت اس کے اقرار کرنے سے پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ لا الہ کہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی الہ بننے کے لائق میں پھر ایک دفعہ دہرانے لگا ہوں شاید آپ کے ذہن میں بات نہیں ہے کلمے <تصور> کی پہلی جز میں اللہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ مجھے معبود مانو مجھے الہ مانو میری وحدانیت کا اقرار کرو بلکہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ میری معبودیت کا اقرار بعد میں کرو اور پہلے اقرار کرو لا الہ کہ اس پوری کائنات میں اور چودہ طبقوں میں کوئی عرشی الہ نہیں کوئی فرشی الہ بننے کے لائق نہیں کوئی نوری کوئی ناری کوئی خاکی کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر کوئی پیغمبر کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی دیوی کوئی دیوتا کرنے کالنے والا سورج اور زیاپاشیاں کرنے والا چاند اور جگمگانے والے ستارے اور سرب فلک پہاڑ اور بہنے والے دریا اور جلانے والی آگ اور گھوڑا اور گائے لا الہ کوئی بھی الہ بننے کے لائے کو پہلے اللہ یہ اقرار کروانا چاہ جس سٹیج پہ بیٹھا ہوں اس سٹیج سے تو ساری زندگی اسی کی صدا لگتی ہے کون سا وہ واز تھا حضرت شیخ القران رحمت اللہ علیہ کا جس میں نبی پاک کے کوہ صفا والے واض کا ذکر نہ ہوتا ہو ہر تقریر میں موضوع جو بھی ہو حضرت شیخ نے آنا یہی تھا کولو لا اللہ پھر ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کیجیے توحید اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ خالق ہے توحید اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ مالک ہے رازق ہے موہی ہے ممیت ہے مدبر ہے اولاد دیتا ہے شفائیں دیتا ہے پکارے سنتا ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے توحید صرف اس کا نام نہیں ہے توحید اس بات سے شروع ہی نہیں ہوتی توحید شروع ہی نفی سے ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے خالق ماں عالم الغیب ہونا حاضر ناظر ہونا مشکل کشا ہونا پکارے سننے والا ہونا بیٹے بیٹیاں دینے والا ہونا رہائیاں دینے والا ہونا مشکلات حل کرنے والا ہونا اس کا اقرار بعد میں کر پہلے اقرار کر لا لہا اللہ تو بعد میں یہ ہے توحید توحید نام ہی نفی کا ہے چلیے میں ایک مثال پیش کر کے سمجھا دیتا ہوں جد المبیا امام الماہدین حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہلے دن اپنے باپ کے سامنے کھڑے واض کا پہلا دن اور سامنے مخاطب جو ہے وہ کون ہے باپ بت پرست بھی ہے بت گر بھی بت فروش بھی سجدے بھی کرتا ہے نیادیں دیتا ہے منتیں مانتا ہے ان کو مشکل کشاہجت رواں سمجھتا ہے اور اللہ کا خلیل پہلے دن باپ کے سامنے اور پہلا واز اور واد کے پہلے لفظ کیا کہا بابا خالق اللہ ہیں کہا بولتے نہیں بابا مالک اللہ ہے. بابا اولاد دینے والا اللہ ہے بابا تجھے آنکھیں اللہ نے دی کان اللہ نے دیے دل اللہ نے دیا دماغ اللہ نے دیا ہاتھ اللہ نے دیے پاؤں اللہ نے دیے یہ سورج اللہ کا چاند اللہ کا ستارے اللہ کے یہ نباتات جمادات یہ حجر یہ شجر یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں بابا یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں لہذا عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے کہا نہیں کہا آپ کو بتانے چلا ہوں کہ توحید نام کس کا ہے بابا سجدہ اللہ کا کر نہیں کہا بابا پکار اللہ کو نہیں کہا بابا مشکلیں اللہ حل کرتا ہے نہیں کہا بابا مدد اللہ کرتا ہے نہیں کہا اللہ کا نام ہی نہیں لیا پہلی تقریر پہلا واغ باپ کے سامنے اللہ کا تدکرہ نہیں کرتے ذکر بھی نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں بابا یہ بعد میں دیکھیں گے کہ اللہ کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا کہ مشکل کشاہ کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا کہ حاجت روا کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا کہ شفائیں دینے والا کون ہے یہ بعد میں بتاؤں گا پوری کرنے والا کون اولاد دینے والا کون ہے مقدمے سے رہائیاں دینے والا کون بابا یہ بعد میں بتاؤں گا داتا کون گنج بخش کون ہے دستگیر کون ہے گاؤں سے لج پال کون ہے بابا یہ بعد میں بتاؤں گا کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کون ہے عزتوں کا رکھوالا کون ہے روزی دینے والا کون ہے پکارے سننے والا کون ہے بابا یہ سب کچھ بعد میں بتاؤں گا پہلے بتا لمتابو دو مالا یسماؤ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی لمتا بو دو مالا یسما ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن نہیں معلوم ہوا توحید اس بات کا نام ہی نہیں توحید تو نام ہی نفی کا ہے آج آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہوٹلوں پر چوراہوں پر بیٹھکوں میں مجلسوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ جی مثبت انداز ہونا چاہیے تو میاں اپنی نبیر تجھے پرائی کیا پڑی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کے معبودوں پہ ضرب لگانا ہاں تم اپنی بات کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ سیدے کے لائق ہے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے تجھے پرائی کیا پڑی اور کچھ لوگ کہتے ہیں فارمولہ تو بڑا اچھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی تمہیں کیا ہے جتنے کوئی لگا ہو یا لگا رہ تھی نبیڑ تنا خیال کر میں اس بات کا ایک جواب دیا کرتا ہوں میں نے کہا کہ یہ جو فارمولہ ہے جتنے کوئی لگا ہو یا لگا رہن دو تنی نبیڑ کوئی لگا ہو یا لگا رہنے تم می اپنی نبیڑ جیتے کوئی لگا ہوا لگا رہ تجھے پر آئی کیا اصل چور او نہیں اصل چوری تک چھپی ہوئی مندیوں میں چوری کیتی ہے مندیوں میں سن لائیے مندیوں کے دیوار میں سوراخ کر دیا ہے پر آپ اسے چور نہیں کہتے اور آپ فارمولہ یہ پیش کرتے ہیں اس طرح جناب کسی کا دل دکھے گا میں کسی کو چور کہہ دوں گا اس بےچارے کا دل دکھ جائے گا ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تو لوگ کہیں گے مولانا یہ فارمولا غلط ہے چوری کرنے والے کو چور کہتے ہیں چوری کرنے والے کو چور کہتے ہیں ڈاکہ مارنے والے کو ڈاکو کہتے ہیں زنا کرنے والے کو زانی کہتے ہیں قتل کرنے والے کو کاقر کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں شرک کرنے والے کو مشرق کہتے ہیں جب یہاں بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں تو یہ اپنی نبیر کسی کو مشرق کہنے سے ان کا دل دکھے گا چور دا دل نہیں دکھ دا جب آپ کسی کو کہتے ہیں تو چور ہے اس کا دل نہیں دکھتا آپ کسی کو کہتے ہیں تو زامی ہے اس کا دل نہیں دکھتا اس وقت یہ فارمولہ کہاں جاتا ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے تو میاں اپنی نبی تجھے کیا پڑھائی کیا پڑی میں نے کہا یہ سلو کن لوگ جو ہے نا اگر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مشورہ دیتے یہ بھی کوئی تبلیغ دہ طریقہ ہے پہلی سٹ لا چھ گئی باپ سے ماںودہ سے پہلے ہولے ہولے انہوں نے اپنے میرے دلال ہے پہلے تعارف کروا اللہ ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے موئی ہے ہاتھ دیے آنکھیں دی کان دیے دماغ دیا پاؤں دیے چلنے کی قوت دی مال دیا جب وہ تیرے نزدیک آ جائے پھر اس کو کہے پکارنے کے لائق اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے نافع و وزار اللہ ہے موتی و مانے اللہ ہے یہ ہے تبلیغ کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ لوگ یہ سمجھاتے لیکن حضرت ابراہیم نے طریقہ تبلیغ اللہ سے سیکھا تھا اور توحید پیغمبری یہ ہے کہ سب سے پہلی زرف جو ہے وہ مشرقین کے معبودوں پر لگنی یہ ہے توحید اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ پیغمبری توحید حضرت شیخ القران مولانا غلام اللہ خان نے بیان کی ساری زندگی یہ توحید انہوں نے بیان کی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جمیعت اشاط التوحید و سنہ کے جو مدارس ہیں اور ان کے جو مراکز ہیں اور ان کی جو مساجد ہیں اور اس جماعت کے جو خطبہ ہیں اور اس جماعت کے جو مقررین ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آج وہی پیغمبری مشن کے بھی امین ہیں میں اصل میں تو بات اور کرنا چاہتا تھا لیکن تمہید تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کلمے کی جو پہلی جز ہیں اور کلمے کا جو پہلا حصہ ہیں اس میں صرف اس بات کا اقرار نہیں کہ اللہ اللہ ہے اللہ معبود ہے اللہ کی وحدانیت کو مانو نہ بلکہ اللہ کی الوحیت سے پہلے اور اللہ کی معبودیت سے پہلے اللہ تعالی اقرار کروانا چاہتے ہیں لا الہ اس پوری کائنات میں الہ بننے کے لائق پہلے اس بات کا اقرار کرو دیکھیے جس برتن میں آپ نے دودھ جیسی پاکیزہ چیز ڈالنی ہو اور برتن پہلے سے نجس ہو اس میں گندگی ہو اس میں پلیدی ہو تو آپ اس گندے اور نجس برتن میں دودھ ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے اور اگر کسی احمق نے اس پلیت برتن میں دودھ ڈال دیا تو دودھ جیسی پاکیزہ چیز بھی کیا ہو جائے گی نجس ہو جائے گی ناپاک ہو جائے گی پلیت ہو جائے گی جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو اس کو پہلے صاف کرتے ہیں مانجا لگاتے ہیں مانجا چمکاتے ہیں صاف کرتے ہیں گندگی نجاست خلازت ہر چیز کورک دی جب این برتن صاف ہو گیا اس میں پاکیزہ دودھ ڈالا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں تیرے دل کے پاکیزہ برتن میں اپنی توحید کا شربت ڈالنا چاہتا ہوں لہذا پہلے اپنے دل کی صفائی کر لا الہ پہلے مانجا لگا لا الہ غیر اللہ کی معبودیت کو کھرج کے باہر پھینک دے غیر اللہ کی الوہیجت کو کھرچ کے باہر پھینک دے غیر اللہ کی معبودیت کا دنت شیرت والا پہلے اس کو باہر نکال اور وہ کس طرح نکلے گا لا الہ اس پوری کائنات میں الہ بننے کے لائق پہلے اس بات کا اقرار کر کوئی پیغمبر الہ نہیں کوئی ولی الہ نہیں کوئی پیر الہ نہیں کوئی فقیر الہ نہیں کوئی فرشتہ الہ نہیں کوئی جن الہ نہیں کوئی دیوی دیوتا الہ نہیں کوئی زندہ کوئی مردہ کوئی قبر کوئی شجر کوئی حجر کوئی شہید الہ نہیں حضرت حسین کا مقام اعلی ہے پر وہ الہ بننے کے لائق کوئی نہیں حضرت علی بہت اونچے ہیں لیکن وہ الہ بننے کے لائق نہیں نہ حضرت علی الہ نہ حضرت حسین الا نہ شیخ عبد القادر جیلانی علا نہ حضرت علی حجویری علا نہ سلطان باہو الا نہ مین الدین چشتی الا نہ شیخ عبد القادر جیلانی علا کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی پیر کوئی فقیر کوئی عرشی کوئی فرشی کوئی زندہ کوئی مردہ الہ بننے کے لائق کو؟ کوئی نہیں پہلے اس بات کا اقرار کر جب تیرے دل والا برتن صاف ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اندر شربت ڈال الا اللہ اس کائنات میں علاح ہے تو صرف کون ہے ایک بات سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کئی آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کو سنا لیکن ان کا انتقال سناسی اکاسی میں ہو گیا اب کئی نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں یا ان کے وفات کے وقت وہ شور کی عمر کوئی نہیں پہنچے بچے تھے ان کے ذہن میں بھی نہیں لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جنہوں نے حضرت شیخ کی تقریریں سنی اور میں نے کہا نا کہ حضرت شیخ کی کوئی تقریر کوے صفا کے واضح سے خالی نہیں ہوتی تھی انہوں نے صفا کا واضح ضرور سنانا ہوتا تھا لا اللہ پھر اس کا وہ مانا کرتے تھے اور جب وہ مانا کرتے تھے خدا کی قسم مزہ ہی آ جاتا آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں رولپنڈی کے لوگوں سے یہاں تو بھی ہیں یہاں علماء بھی ہیں سوال بالکل سادہ سا ہے پہلے دن جب نبی پاک صفا کی پہاڑی پہ آئے اور اپنی قوم کو آپ نے اکٹھا کر لیا اس میں بڑے چھوٹے اپنے پرائے سارے جمع ہو گئے تو آپ نے اپنی صداقت کا اقرار شرافت و دیانت کا اقرار ان سارے لوگوں سے کروایا اس کے بعد آپ نے فرمایا انی رسول اللہ ہے الئی کم جمیا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں جب نبی پاک نے رسالت کا دعوی کیا اور فرمایا انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں سوال میرا پہلا یہ ہے جب آپ نے رسالت کا اعلان کیا کسی بندے نے پتھر مارا بولو انکار کیا نہیں کوئی پتھر نہیں آیا کوئی گالی نہیں آئی کوئی فتوا نہیں لگا آپ نے فرمایا میں رسول ہوں کوئی پھپتی کسی نے اس وقت نہیں اڑائی تیرے جیسے رسول ہوتے ہیں تو غلط کہتا ہے نہیں کہا کہنے لگے تو اللہ کا رسول ہے تو پیغام سنا تو پیغام کیا تھا چار حرف ہیں اس کے لا الہ الا اللہ کتنے ہرف ہو گئے کتنے جی؟ لفظ ہو گئے لا الہ الا اللہ جب آپ نے یہ کہا لا الہ الا اللہ توجہ کرنا میری بات پہ ذرا جب آپ نے یہ کہا لا الہ الا اللہ اس لا الہ الا اللہ میں مشرقین کے معبودوں کا ذکر تھا کوئی نہیں وہ جو تین سو سات بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے ان کا تذکرہ کوئی نہیں وہ جو صفا مروہ کے درمیان رکھے ہوئے تھے ان کا تذکرہ کوئی نہیں وہ جو انہوں نے گھروں میں کھا کر بفت اور معبود بنا رکھے تھے ان کا ذکر کوئی نہیں لا الہ الا اللہ کے اعلان میں نہ ان کے معبودوں کا ذکر نہ ان کے مشکل کشاہوں کا ذکر لا الہ الا اللہ میں آپ نے یہ نہیں کہا حضرت ابراہیم عبادت کے لائق کو کوئی نہیں حضرت اسماعیل مشکل کشاہ کوئی نہیں حضرت موسا پکارے نہیں سنتے لات منات عزا حبل مناف یہ کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتے یہ نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں سجدے کے لائق کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں اس لا الہ الا اللہ میں نہ ان کے معبودوں کا ذکر نہ ان کے تھاکروں کا ذکر نہ ان کے بتوں کا ذکر نہ ان کے مشکل کشاؤں کا ذکر حضرت ابراہیم کے اختیار میں کچھ نہیں حضرت اسماعیل کے اختیار میں کچھ نہیں وہ نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں وہ سجدوں کے لائق کوئی نہیں سوال میرا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں جب ان کے معبودوں کا ذکر ہی کوئی نہیں حضرت ابراہیم اسماعیل لات مناط عزا حبل مناف ان کا جب تذکرہ ہی کوئی نہیں پھر ان لوگوں نے یہ کلمہ سن کر پتھر کیوں مارے کیا تکلیف پہنچی ان لوگوں کو لا الہ اللہ لفظ تو چار تھے جس میں ان کے معبودوں کا ذکر کوئی نہیں تھا ضرب نہیں لگی پھر انہیں پتھر کیوں مارے گالیاں کیوں نکالی فتوے کیوں لگائے پپتیاں کیوں کسی کانٹے کیوں بچھائے گلے میں رسیاں کیوں ڈالیں وطن سے بے وطن کیوں کیا آپ کے ماننے والوں کو تبتے ہوئے کولوں پر کیوں لٹایا ان کے راستے کیوں روکے گئے جب آپ نے لا علاح اللہ, اللہ کا اعلان کیا تو سب سے پہلا پتھر کس نے مارا تھا بولتے نہیں ہوں کس نے کون تھا وہ ابولا نبی پاک کا چچا بھی ہے پڑوسی بھی دیوار سنگی ہے نبی پاک کے مکان کے ساتھ ابو لاب کی دیوار مشترکہ ہے چچا ہے اور چچا بھی وہ جس نے نبی پاک کی پیدائش کے دن جس لونڈی نے آ کے کہا تھا تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے اس نے کہا تو سچ کہتی ہے تو میں نے تجھے ازاد میلاد منایا یا نہیں منایا منایا ولادت کی خوشی منائی لوگ کہتے ہیں میلاد کی رسم جو ہے یہ چھ سو چار ہجری میں شاہ اربل نے شروع کی تھی جس کا نام ابو سعید مظفر الدین تھا عیاش قسم کا بادشاہ تھا اپنی عیاشی کو چھپانے کے لیے محبت رسول کا لبادہ ہو لیا اور اس نے سب سے پہلے میلاد کی یہ رسم جاری کی اس وقت ایک توڑی مولوی اس کو مل گیا جس نے اس کو دلائل مہیا کر کے دیے اس بادشاہ نے ایک ہزار دینار اس مولوی کو بطور انعام پیش کیے جس نے میلاد کے جواز پر دلائل پیش کیے تھے رسالوں میں لوگ لکھتے ہیں میں نے بھی اپنے پمفلٹ میں یہی لکھا دوسرے علماء بھی یہی لکھتے ہیں کہ میلاد 6 صدیوں میں نہیں ہوا بلکہ چھ سو چار ہجری میں ایک مصرف بدکماش بادشاہ اس نے یہ رسم جاری کی تھی لیکن آج میں راول پڈی میں کہتا ہوں نہیں یہ تحقیق غلط ہے کہ چھ سو چار ہجری میں میلاد کا مجد اور بانی یہ شاہ اربل الدین تھا نہیں یہ تحقیق غلط ہے میلاد کا بانی جو ہے وہ ابو لب تھا سب سے پہلے میلاد کس نے بنایا اس کا بانی ابو لاب ہے جس نے لونڈی آزاد کر دی اور آج علماء بیان کرتے ہیں پمفلٹ لکھے جاتے ہیں میلاد کے جلوسوں میں بازاروں اور چوراہوں پہ آ کے یہ حوالہ پیش کرتا ہے کہ ابو لاب خام میں کسی کے خام میں مرنے کے بعد آیا تو اس نے ابو لابھ سے پوچھا سناؤ کیسی گزری تو ابو لاب نے کہا یار بڑے برا ہوا جہنم کے حوالے ہو گئے ہوں لیکن ایک انگلی جہنم سے بچی ہوئی ہے اس سے پانی ملتا رہتا ہے میں اس کو چوستا ہوں تو جس کو خواب آیا تھا اس نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک انگلی سے تجھے پانی ملتا ہے اور وہ انگلی جہنم کے عذاب سے بچی ہوئی ہے تو ابو لاب نے کہا جس لونڈی نے مجھے واقعہ بیان کر کے آگے مولانا اس پر ہاشیاں چلاتی ہیں مولانا کہتی ہیں اور ابولہ ہفتے کافی سی اس نے میلاد منایا تو اس کی انگلی جہنم سے آزاد ہو گئی اے کلمہ پڑھنے والوں تم میلاد پہ خرچ کرو گے تو تمہیں کیا کچھ سناؤ پھر آپ کو اس خواب کی حقیقت جس کو خواب آیا تھا وہ بھی کافر وہ بعد میں مسلمان ہوئے جس وقت خواب آیا اس وقت وہ مسلمان نہیں جس کو خواب آیا وہ بھی کافر اور جو خواب میں ابو لہب آیا وہ بھی ایک کافر دوسرے کافر کو ملا خواب میں اور انبیاء کے سوا کسی کا خواب حجت اور دلیل نہیں ہوتا امبیا کے سوا کسی کا خواب کتی نہیں ہے کسی صحابی کا تابعی کا تبا تاب میں سے کسی کا ہے میں میں سے کسی کا خواب دین میں حجت اور دلیل نہیں اور یہاں جس کو خواب آ رہا ہے وہ کون ہے بولتے نہیں ہو اور جو خواب میں ملا وہ کون ہے کافر کافر کو خواب آیا اس کو خواب میں ملا دوسرا کافر اور وہ کہتا ہے کہ میری یہ انگلی جہنم سے بچی ہوئی ہے اس نے کافر کی بات جو کافر کے خام میں پیش آئی اس ملا نے کافر کی بات مان لی اللہ کا قرآن نہ مانا جو پکار پکار کے کہتا تھا تبت یادا ابھی لو اغنا اگنا انہو مالو ماں کسب جو کچھ اس نے کمایا جو کچھ اس نے عمل کیا ماں آگنا اس کا مال اس کے کام نہیں آیا اس کے امال اس کے کام نہیں آئے اس کی کمائی اس کے کام نہیں آئی تبت یادا ابو لاحب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور ابو پنڈی والے فیصلہ کر رہے دو ہاتھوں چنگلیاں انگلیاں نہ ہوں کہ دس ہوں دو ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں اور اللہ کیا کہتے ہیں تبت یادا تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے قرآن کہتے ہیں اس کا مال اس کے کام نہیں آیا اس کا مال اس کے کام نہیں آیا اس کی کمائی اس کے کام نہیں آئی قرآن نے یہ کہا سب سے پہلا پتھر ابو لاب نے مارا ایک رونا اور بیانات میں روتے رہتے ہیں کہ مولوی فرقہ واریت پھیلا رہا ہے اور فرقہ واریت نے ملک کو تباہ کر دیا فرقہ واریت کو رکنا چاہیے فرقہ واریت کو مٹنا چاہیے فرقہ واریت ناصور ہے فرقہ واریت معاشرے کے لیے کینسر ہے فرقہ واریت سے ملک تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا ہم مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے ہماری قوت ختم ہو رہی ہے طاقت ختم ہو رہی ہے مولوی آپس میں لڑتے ہیں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے اور حکمرانوں کے بعد اس ملک کے وہ اور پروفیسر اور انجینئر جو سیاسی ہیں یا لکھاری ہیں یا ٹی وی پر ریڈیو پر ذرائع ابلاغ پر ان کو بولنے کا موقع ملتا ہے اور ان کو ٹی وی کی سکرین پر لایا جاتا ہے وہ اخباروں میں بیان دیتی ہیں فرقہ واریت کا ناسور ہے مولوی پھیلاتا ہے اس کو مٹنا چاہیے ٹی وی پر اس بات کا رونا رویا جاتا ہے فرقہ واریت ایک ناسور ہے مسجدوں کے ممبر سے فرقہ واریت پھیلتی ہے اس کو مٹنا چاہیے آج میں راول پنڈی کے سطح سے دار تعلیم القرآن کی اس مسجد کے ممبر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ چونکہ جماعت کا ذمہ دار آدمی ہوں اور جو میں کہوں گا کل مولانا اشرف علی صاحب انشاءاللہ اس کے ذمہ دار ہوں گے آج میں اس سطح سے حکومت سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئیے فرقہ واریت کے خلاف کمر کسیے میدان میں آئیے انشاءاللہ یہ پورا مدرسہ اور ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی پوری جماعت ان شاء اللہ فرکا واریت کے مٹانے میں حکومت کا پورا ساتھ دے گی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے فرقہ واریت مٹنی چاہیے کہ نہیں مٹنی چاہیے مٹنی چاہیے ملک اس کا متحمل نہیں ہے یہ قتل و غارت ہے دہشت گردی ہے مار کٹائی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے شاید کچھ یہ میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے لیکن انشاءاللہ سنجیدہ طبقہ اس بات کو سرائے گا مجھے پنڈی والوں بتاؤ اگر اس ملک میں دس ہزار سنی قتل کر دیا جائے سنی مذہب مٹ جائے گا بولتے نہیں ہو اور اگر ایک شیعہ ایک ہزار شیعہ قتل کر دیا جائے تو شیعہ مذہب مٹ جائے گا تو پھر معلوم ہوا قتل و غارت اس مسئلے کا حل نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینا اور کسی کے اکابر کو قتل کر دینا نہ شرح جائز ہے نہ اخلاق جائز ہے نہ ملکی حالات کے تحت جائز ہے ہم اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس طرح ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا یہ لڑائی پھر مسجدوں سے باہر نکلے گی دفتروں میں کالجوں میں بازاروں میں تاجروں میں لڑکوں میں مزدوروں میں یہ لڑائی پھیل جائے گی اور ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا ہم مٹ جائیں گے ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے اسی طرح بات ہے کہ نہیں بھائی یہ قتل و غارت دہشت گردی مار کٹائی کسی قانون کو ہاتھ میں لینا کوئی شریف آدمی اس کی حمایت نہیں کر سکتا فرقہ واریت کو مٹنا چاہیے اس ملک سے اور ہم پوری طرح اس کے لیے تیار ہیں تن من دھن کی قربانی لگانے کے لیے تیار ہیں جان مانگو جان دیں گے وقت مانگو وقت دیں گے مال مانگو مال دیں گے حکومت کمر کس لے کہ فرقہ واریت کو مٹنا چاہیے انشاءاللہ یہ جتنے موحد لوگ پورے ملک میں ہیں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ہم پوری طرح حکومت کے ساتھ ہیں. ہماری توانائی آپ کے لیے ہماری ہمتیں آپ کے لیے ہماری طاقتیں آپ کے لیے ہماری صلاحیتیں آپ کے لیے اس فرقہ واریت کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینکنے کے لیے ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہاتھ باندھ کے ایک التجا کرتا ہوں صحافیوں سے بھی انجینئر حضرات سے بھی بک سے بھی وہ جو اخباروں میں فیچر لکھتے ہیں اور ٹی وی پر بیان بازی کرتے ہیں اور جگہ جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں فرقہ واریت کا ناسور ہے فرقہ واریت نے ملک کو تباہ کر دیا ممبر سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے میں ہاتھ باندھ کے حکومت سے اور ان صلح کن لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ٹیبل پر اور میز پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کرو فرقہ واریت کہتے کس کو ہونا چاہیے فیصلہ کہ نہیں ہونا چاہیے بھائی بولتے نہیں ہو فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں فرقہ واریت کی تاریخ کیا ہے پہلے اس بات کا فیصلہ کرو پنڈی والو تم فالس بنو کیا اللہ کی توحید کو بیان کرنا فرقہ واریت ہے یہ کہنا عبادتوں پکار کے لائق صرف اللہ شہیدوں کے لائق صرف اللہ نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ یہ فرقہ واریت ہے اگر یہ فرقہ واریت ہے تو یہ فرقہ واریت قرآن نے پھیلائی ہے ایا کا نام یہ کہنا کہ مدد مانگو تو کس سے یہ کہنا فرقہ واریت ہے اگر یہ کہنا فرقہ واریت ہے تو یہ فرقہ واریت قرآن نے پھیلائی ہے یہ کہنا کہ پکی قبر بنانا اس کو چونا گچ کرنا اور قبر پہ چراغ جلانا اور قبر پہ اگربتی کا لگانا اور قبر کو پختہ کرنا یہ بدت ہے نبی پاک نے اس کو منع کیا اس بات کا اعلان کرنا پھر قوائت ہے اگر یہ پھر قوائت ہے تو پھر حدیث نے پھیلائی لعنت اللہ یہود اتخذوا قبور کبور مساجدہ اللہ کی لعنت لانتوں یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا زور سے بولو جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا مسجدیں مسجدیں بنا لیا کیا مطلب جو کام مسجد میں کرنے تھے وہ کام کہاں کیے ایک مانا یہ جی بھی انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا پکا بنانا تھا مسجد کو انہوں نے کس کو بنایا کم کمکمے جلانے تھے مسجد میں انہوں نے کہاں جلائے خوشبو لگانی تھی مسجد میں انہوں نے کہا لگائی غلاف چڑھانا تھا بیت اللہ پر انہوں نے غلاف کہاں چلائے بولو بولو غسل دینا تھا سال کے بعد بیت اللہ کو انہوں نے غسل دیا بولو چومنا تھا حضر اسود کو انہوں نے چوما قبروں کو اور سال کے بعد ایک دن مقرر تھا لوگ حج کے لیے کعبہ جا رہے ہیں لبیک اللہ لبیک اس کے مقابلے میں انہوں نے بزرگوں کے ارف جاتی ہے ایک دن مقرر کیا اور وہاں جاتے ہوئے باہو ہک باہو لبیک کی نقل بندے دے پترو اللہ ایک تعظیم بھی تو نہیں چھوڑی جی قبر پہ خرچ نہ کیتی تھی ایک تعظیم بھی تم نے نہیں چھوڑی ہر تعظیم تم نے قبروں پہ خرچ کی اس کے باوجود خیر سے ایلے سنت بھی ہیں وال فوجی تھا فوجی ایک گھر سے دور رہتا تھا اس کو پیچھے سے نوکر ملنے گیا گھر سے نوکر جو ملنے گیا تو فوجی نے اس کو بٹھایا پوچھتے ہیں گھر کی حال سی وہ سچا بالکل خیریت سی ٹھیک ٹھاک سب ٹھیک ہے خیریت ہے پانی وغیرہ اس نے پلایا تھوڑی دیر کے بعد لوکر کہتا ہے ملک صاحب باقی تو سب خیریت جاتے ہیں وہ آپ کی جو پیاری سی کتیا تھی نا وہ مر گئی اس نے کہا میری کتیا مر گئی وہ تو بڑی میری پیاری سی کتیا تھی ہاں جی بس وہ مر گئی ہے باقی سب خیریت کتیا کو کیا ہوا بھائی جی اس نے کوئی ہڈی کھا لی تھی گلے میں پھنس گئی مر گئی اس نے کہا ہم نے تو ہڈی اس کو ڈالی کبھی نہیں تھی گوشت ہمیشہ گول بوٹی اس کو ڈالتے تھے یہ ہڈی کس طرح کھا لی اس نے تو کہتا ہے وہ جو آپ کی اونٹنی تھی نا جی وہ مر گئی تھی اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں اس پتی نے اسے حدی... اس نے کہا میری اونٹنی بھی مر گئی اس نے کہا جی اونٹنی بھی مر گئی باقی سب تھی. اس نے کہا اونٹنی کو کیا ہوا کہنے لگے جی پہاڑ سے پتھر لاد کے لا رہے تھے بیچاری کو داغ لگ گیا زخم ٹھیک ہی نہیں ہوا مر گئی اس نے کہا پتھر کس کے لیے مکان تو وہ تھا جو میں بنا کے آیا ہوں پتھر چائے کے لیے لا رہے تھے اس نے کہا جی آپ کی ماں اور باپ دونوں مر گئے ہیں ان کی قبریں بنانی کی اس نے کہا میرا ماں باپ مر گئے اس نے کہا جی ماں بھی مر گئی جی پیو بھی مر گیا باقی سب کریے اس نے کہا ماں باپ کو کیا ہوا ابھی تو میں گھر سے آیا بالکل ٹھیک ٹھاک تھے نوکر کہنے لگا وہ جو کوٹھی آپ بنا کے آئے تھے نا جی بےچارے اس کے نیچے بیٹھے تھے دڑام سے لنٹر نیچے گرا دونوں نیچے آ گیا اس نے کہا میری کوٹھی بھی گر گئی اس نے کوٹھی بھی گر گئی باقی سب خری کتیا بھی مر گئی اونٹنی بھی مر گئی ماں بھی مر گئی باپ بھی مر گیا مکان بھی گر گیا باقی سب خیر. تم نے کوئی تازیم اللہ کے گھر کی چھوڑی نہیں جو قبروں پہ تم نے خرچ نہ کی ہو باقی سب او تم اے سنت والے کے مسلمان آشے عاشق رسول بھی ہو میں کہنا یہ چاہتا ہوں توحید کو بیان کرنے کا نام فرقہ واریت نہیں ہے شرک کی تردید کرنے کا نام فرقہ واریت بولو نہیں سنت کو بیان کرنا قبرے کچی رکھو سنت ہے کہ نہیں بولو بولو قبرے کچی رکھو اس کو بیان کرنا فرقہ واریت نہیں ہے ایر باب اقتدار اور اخباروں اور ٹی ویوں پہ آ کے ناچنے والوں تو کو بیان کرنا فرقہ واریت نہیں شیرت کی تردید کرنا فرقہ واریت نہیں بدعات کے خلاف آواز اٹھانا فرقہ واریت نہیں ہاں سال کے بعد پاک پتن کا بہشتی دروازہ کھولنا فرقہ کا واریت ہے بدت کا نام پھر کا ہے سال کے بعد پاک پتن کا بہشتی دروازہ کھولنا کیا ہے قرآن میں ثبوت ہے حدیث میں ہے اولیاء کی سیرت میں ہے اور جس چیز کو قرآن بیان کرے وہ پھر کا نہیں ہوتی جس چیز کو حدیث بیان کرے وہ پھر کا نہیں ہوتی اور جو چیز قرآن و سنت کے خلاف ہو اس کا نام کیا ہے یہ کون پھیلاتا ہے میں تعلیم القرآن کر سکے نہیں یہ بنفس نفیس وزیر صاحب گورنر صاحب گئے ہوئے ہیں جناب بیشتی دروازہ کھولنے کے لیے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر کو پانچ من ارکے گلاب سے غسل دیں گے اس کا نام کیا ہے <تصفح> بولو بولو اے قبروں کو پختہ بنانا وہاں سونے کے دروازے لگانا کمکموں کا جلانا سال بہ سال ارس کے میلے لگانا جالیوں کے ساتھ سینا چمٹا کے ملتدم کی نقل اتارنا آر قبر پہ پڑے ہوئے پتھروں کو چون کے حجرے اس وقت کی نقل اتارنا اور تاج پتن کا بہشتی دروازہ کھولنا اور قبروں پہ غلاف چڑھانا اور پھولوں کی چادریں چڑھانا اس کا نام فرقہ واریت ہے میدان میں نکل کے اس کو ختم کرنے کے لیے آگے آؤ ہماری جماعت تمہارے ساتھ ہے فرقہ واریت خود پھیلاتے ہو الزام ہمیں دیتے ہو مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہے یہ جو پاک پتن میں اس دفعہ بھجتی دروازہ کھولا گیا ستر کے قریب آدمی اس میں مرے ہاں جی کتنے جی ہاں بہشت میں جا رہے تھے بہشت وے کو سونے ابھی مزہ آیا نا بہشت کا ایک دفعہ میں نے اخبار میں پڑھا وزیر نواز شریف کے زمانے میں جو پنجاب کا وزیر اوقاف تھا نا پکا میم شین رے کاف گدی نشین فیصل آباد کا پکا یہ گیا بہشتی دروازہ کھولنے دروازہ چھوٹا تھا بہشتی زیادہ ہو گئے بہشتی جو زیادہ ہوئے تو جنتیوں پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا جنتی دیکھو جنتیوں پہ پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور پولیس جب لاٹھی چارج کرتی ہے تو پولیس کی لاٹیاں آندھی ہوتی ہیں ایک دو چھوٹیاں وزیر صاحب نو یہ سن پٹی بدی ہوئی تو جنت جا رہا سر پہ باندی ہوئی ہے پٹی اور یہ جنت میں جا رہا ہے جنت دیکھو ان کی اتنے ہی لوٹ لاؤ جو کچھ لٹنا جے انشاءاللہ جو حقیقی جنت ہے وہ ملنی ہم مواہدوں کو ہے انشاءاللہ <سؤال> نبی پاک کی شفاعت بھی ملنی ہے تو ہمیں مواہدوں کو گناگاروں کو اور جنت بھی ملنی ہے تو ہمیں اور کیسے لاٹھی چارج کے ساتھ نا نا نا نا مواحد بندے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے مٹی جھاڑتے ہوئے اوپر سے اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا ملائکہ وہ دیکھو میرے مواحد بندے قبروں سے اٹھ کے میدان معاشر کی طرف آ رہے ہیں ان کو آنے میں تکلیف ہو رہی ہے جاؤ ان کو کاندھوں پہ اٹھا کے میدان معاشر میں پہنچا جنتی فرشتوں کے کاندھے پر اور جب جنت کے دروازے کے قریب آئے تو جو دربانے بہشت دروازے پہ کھڑے تھے ملائکہ انہوں نے قریب آتے ہوئے جنتیوں کو کہا سلام علیکم سلام علیکم ٹ تم فد تم پر سلامتیاں تمہیں گرم ہوا بھی کبھی نہ لگے سلام علیکم ٹم ٹم کا مانا آپ کی زبان میں کروں گا زیادہ سمجھ آئے گی ٹم آہلن و مرحبا ملائکہ آنے والے جنتیوں کو کہہ رہے ہیں استقبال ہو رہا ہے خوش آمدید جی آیا نو پر خیر راگ لے استقبال یا جملے استعمال ہو ٹپ تم فدخلوہ جنت میں داخل ہو جاؤ خالدین آج کے بعد ہم نے تم سے یہ بھی نہیں کہنا اتھو اٹھ کے اتھے یہ, یہ جنت ہے جو ہمیں ملنی ہے اور تم نے جو پاس پتن میں ڈھونگ چایا۔ اس میں سو کے قریب بندے ہلاک ہوئے پتا ہے کیوں ہوا بہشتی دروازہ دیر سے کھلا ہجوم زیادہ ہو گیا کیوں دیر سے کھلا محکمہ اوقاف اور گدی نشین کے درمیان پیسوں کا جھگڑا تھا گدی نشین کہتا تھا میں سات لاکھ لینے نے اوقاف والے کہنے سن ڈیڑھ لاکھ بہت کر پیسوں کے جھگڑے کے لیے اں پر گدی نشین کے درمیان اتنے بندے مارے گئے میں کہتا ہوں اے متدین اور مشرقین جا کے بہشتی دروازے میں داخل ہو کے سمجھتے ہو بہجتی ہو گئے تصویر بہشتی دروازے تلو لنگ دے پہ ہوا گدی نشین ہے وہ پیسے پیچھے یہ حالت ہے اس گدی نشین کی تو کے بیان کرنے کا نام فرقہ واریت بولیے بولیے سرک کے خلاف آواز اٹھانا باریت نہیں ہے فرقہ کا واریت ہے شرک کی سرپرستی کرنا اور بدات کو رواج ہو. دینا یہ ہم کر رہے ہیں حکومت خود کر رہی حکومت کے بزرا کرتی سیاسی حکومتیں ہم نے دیکھی وزیر اعظم بنے سیدھے داتا دربار کسی نے گورنری کا حلاف اٹھایا سیدھے داتا دربار کسی نے وزارت کا حلاف اٹھایا سیدھے داتا دربار واہ میرا اللہ تیرے حوصلے واہ میرا مولا تیرے حوصلے تیری طرف کسی نے نہ دیکھا سب ادھر اور جب جنرل پرویز مشرف نے ٹانگیں اوپر کر دی تو پھر داتا دربار یاد ہو پھر اللہ دی مرضی اس ویلے اللہ دی مرضی یعنی لبھی وزارت داتا کھوئی گئی اللہ الا سا ما یا کمون الا ساما ما یا الا سا ما یا کتنے برے فیصلے کرتے ہو چنگی شیاں دی نسبت اپنے مشکل خوشامال بھاری شہ دی نسبت مشرقین مکہ کو اگر کہا جاتا نا تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے رنگ اڑ جاتا چہرہ لٹک جاتا چہرہ سیاہ ہو جاتا لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ لوگ کہیں گے دھی جمی ہے لڑکی ہوئی ہے اور اگر لڑکے کی خوشخبری دی جاتی تو پھر پھولا نہ سماتا, اپنے لیے لڑکی برداشت نہیں اپنے لیے لڑکے اور جب عقیدے کی بات آئی تو مشرقی نے مکہ کا عقیدہ سورت نال میں بیان ہوا مشرقی نے مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا اللہ نے فرمایا اپنے واسطے پتر تے میرے واسطے دھیان اللہ ساما کتنے برے فیصلے کرتے ہو اپنے لیے بیٹے اور میری باریا بیٹیوں کی نسبت میری طرف کرتے ہو میں بھی کہتا ہوں الا سام یا اچھی چیز کی نسبت اپنے معبودوں کی طرف کرتے ہو اور بری چیز کی نسبت اللہ کی طرف ورنہ تو دیکھیے جب بھی بیٹا پیدا ہوگا لوگ مبارکباد دینے جائیں گے تو چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں چودھری جی مبارک ہو پتر ہو یا ہاں سب حضرت صاحب کی نظر کرم ہے بس جی بری امام کی منت مانی تھی جی دعا وہاں جا کے مانگی ہے جی بری امام نے جی نظر شفقت کر دی ہے جی بچہ ہو گیا بیٹھا ہے کچھ دنوں کے بعد بچہ مر گیا اب پھر بیٹھا ہے دری پر لوگ آئے چودھری جی بڑا افسوس ہوا پتر مر گیا ہاں اللہ دی مرضی اور آخ نہ بری امام دی مرضی کہنا اب دینے کے لیے بری امام بری امام کی نظر شپ اور جب مر گیا تو اب کہتا ہے اللہ دی مرضی اللہ سا اور کتنے برے فیصلے کرتے اللہ کرے یہ ستے یوں ہی آباد رہے زور سے کہو یا یہ ہمارے شیخ کی نشانی یہ ہمارے استاد مکرم کی نشانی یہ مدرسہ یہ مسجد یہ ممبر یہ میرا کیا بہاریں ہوتی تھیں میں غالبن سن تہتر میں یہاں پڑھتا رہا بڑی بہاریں ہوتی تھی یہاں رات راوی میں حافظ صاحب قرآن سناتے اور چار تراوی کے بعد حضرت شیخ القرآن اس کا خلاصہ بیان کرتے خدا کی قسم مزہ ہی آ جاتا کبھی کبھی رات کا ایک بج جاتا تین تین گھنٹے وہ قرآن کے ساگر لٹا رہا ہے لوگ لوٹ رہے ہیں نیچے مارکیٹ سائیکلوں سے بھری ہوئی ہے ہیں. ہیں کاریں جیپیں ہیں کوئی اسلام آباد سے آیا ہے کوئی چکوال سے آیا ہے. قرآن سننے کے لیے یہ ٹھیک ہے حضرت شیخ اتنی اونچی ہستی تھی خدا کی قسم وہ اتنا اونچا آدمی تھا مائیں ایسے بچے جنتی ہیں خال خال شیخ القرآن روز روز پیدا نہیں ہوتی صدیوں کے بعد ایسے آدمی آتے ہیں صدیوں کے بعد یہ ممبر خالی ہوا کوئی بھی آئے شیخ القرآن کی کمی پوری امید. وہ جو آپ کو غذا دیا کرتے تھے پنڈی والوں میں جانتا ہوں آپ اس دن کے بعد آج تک سیر نہیں ہوئے تفنگی آپ کے دلوں میں موجود ہے وہ غذا جو حضرت شیخ سے ملا کرتی تھی اس کے بعد وہ غذا آپ کو اس انداز سے نہیں ملی یہ میں مانتا ہوں اس کے بعد جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا قاضی احسان الحق رحمۃ اللہ علیہ آئے عالم تھے مدرس تھے اچھے خطیب تھے زندہ دل آدمی تھے ولی اللہ تھا بہت سادہ بہت نیک آدمی اللہ ان کی قبر منور کو رحمتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ انہوں نے اس نظام کو سنبھالا حضرت قاضی احسان صاحب اچانک دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد یہ بوجھ مولانا, مولانا اشرف علی صاحب کے کمزور کاندھوں پہ جماعت نے رکھا اس وقت محسوس ہوتا تھا کہ یہ آدمی اس نظام کو کیسے سنبھالے گا کیسے چلائے گا حضرت شیخ کی اتنی ذمہ داریاں اس آدمی کے کاندھے پر سارا گھر سنبھالنا بڑے بھائی کا گھر ایک بیمار بھائی کا گھر اس وقت آدمی یہ سوچتا تھا لیکن پنڈی والو میں ممبر رسول پر ہوں اور بڑی وسوخ کے ساتھ غلط بات کہنے کا آدی نہیں ہوں بالکل وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مولانا اشرف علی نے اپنی خدا دار صلاحیتوں کی بنا پر دارالعلوم تعلیم القرآن کو اس مدرسے کو جو حضرت شہ کی نشانی ہے خدا کی قسم عروج کی اس بلندی پر پہنچا دیا ہے کہ پہلے یہ مدرسہ اس بلندی پر کبھی نہیں تھا یہ ماننا پڑے گا اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا مدرسے کو عروج بخشا اس بندے نے اس وقت بھی سات سو آدمیوں کا کھانا پکتا ہے جس میں مدرسہ بھی دور حدیث بھی ہے تجوید بھی ہے حفظ کا مدرسہ بھی ہے کتابیں بھی ہیں آپ یہاں آتے رہتے ہیں آپ یہاں طالب علموں کی بہاریں دیکھتے رہتے ہیں یہ عروج پہ بات پہنچی میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم ایک آدمی ہے اپنا گھر بھائی کا گھر بیمار بھائی کا گھر, تمام اپنے باپ کے دوستوں کو سنبھالنا ہر جگہ پہ بیمار پرسی کے لیے جانا کہیں ملک میں فوتگی ہو گئی ہے وہاں بھی خود جا کے بھukتانا, مدرسے کا نظام مسجد کا نظام اٹک کے مدرسے کا نظام ایک آدمی نے اس کو چلایا ہوا ہے دعا کرو اللہ اسے اور ہمت اٹا فرما اللہ انہیں اور توفیق دے, دے. یہ گلشن اسی طرح آباد رہے میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں حضرت شیخ القرآن آپ سب کے موسن ہیں میرے تو ہیں ہی ہیں میں تو خدا کی قسم مرتے ٹائم تک ہم جو ان کے شاگرد ہیں خدا کی قسم ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے خدا گواہ میں جب دوسری دفعہ پڑھنے کے لیے یہاں آیا تھا تو میں صبح کے ٹائم جب رخصت ہونے لگا شہری کا وقت تھا حضرت شیخ اس کمرے میں موجود تھے میں ملنے کے لیے آیا آپ یقین کریں گے کہ جب میرے شیخ نے مجھے رخصت کیا تو چار پائی سے اٹھ کے رخصت کیا کھڑے ہو گئے اور میرے کاندھے پہ میرے ان کاندھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے حضرت شیخ نے کہا تھا اللہ تجھے علم سے نوازے اور میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے شیخ کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے ایک بات کا جواب دیجئے میرے جیسے حضرت شیخ کے ہزاروں شاگرد ہیں اس وقت بڑے بڑے شیخ العدیس جب میں یہاں پڑھتا تھا یہ جو آپ پیچھے چار پانچ آدمی چھوڑ دیں اس جگہ پہ میں بیٹھا کرتا تھا پڑھنے کے لیے یہاں حضرت شیخ بیٹھتے تھے تو میرے قریب ایک بزرگ تقریباً ستر سال کے قریب عمر ہوگی سوکھداری بڑھے آدمی میرے پاس بیٹھتے تھے میں نے ایک دن ان سے پوچھا بزرگو اس عمر میں آپ کو شوق قرآن پڑھنے کا آپ کرتے کیا ہے بوڑھے آدمی نے جواب دیا میں پشاور میں شاخ العدیس ہوں اور آپ نے دینے ہوتے ہیں اس مدرسے کو آپ کبھی فراموش ہو نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق آ فرمائیں وما علیہ اللہ